الحمد لله وكفام والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفام أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون صدق الله العزيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحل العقدة من لسان يفقه قولي اللهم عرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه الباطل باطلا عرب سورة حامیم السجدہ عربی قرآنوں میں جو عالم عرب کے اندر پرنٹ ان میں اس کا نام سورہ تھا اور جو ہمارے انڈیا پاکستان میں چھپتے ان میں اس کا نام سورہ ہام السجدہ ہے اور دونوں نام عظور صلی اللہ علیہ وسلم سے توقیفی طور پر ثابت عامزیل من الرحمان الرحیم کتاب نازل کی گئی ہے نازل کی ہوئی ہے نازل کی جا رہی ہے نازل ہو رہی ہے الرحمن اور الرحیم کی طرف اس میں دو باتیں واضح کی گئی ایک یہ کہ تم لاکھ کہو مگر یہ محمد کی تصنیف نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور تم اگر اس کو جٹلاؤ گے تو یہ ایک بندے کی بات نہیں بلکہ اللہ کی بات کو جٹلاؤ گے لڑو گے تو بندے سے نہیں اللہ سے لڑو گے مخالفت کرو گے تو بندے کی نہیں اللہ کی کرو اس کتاب کی مخالفت اللہ کی مخالفت لیکن اس کی طرف سے نازل کی گئی دوسری بات یہ کہی گئی کہ یہ الرحمن اور الرحیم نے نازل کی وہ نازل کر رہا تو گویا قرآن حکیم کا نزول اللہ کی رحمت کا تقاضا ہے اور رحم سے مشتق جو دو نام ہیں اللہ کے الرحمن اور الرحیم دونوں ذکر کیے کہ کی رحمت کا تقاضا یہ اگرچہ تمہیں دوا کڑوی لگتی ہے لیکن اس وقت تمہاری ضرورت وہ دوا ہی ہوتی اگرچہ اللہ تعالی کی عائد کی ہوئی پابندیاں تمہیں ناگوار گزرتی ہیں تمہارے نفس پر لیکن وہی وہ تمہارے لیے بہتر ہے وہ انسانی سوسائٹی کے لیے بہتر ہیں اگر کسی کی بہو بیٹی سے تمہیں آنکھیں نیچے کرنے کے لیے کہتا ہے تو تیری بہو بیٹی کو بھی تو تحفظ دیتا ہے تو اس میں آدمی اپنے نفس کی سوچتا ہے کہ یہ پابندی گراں لگتی ہے میں تو اللہ کی تخلیق کو دیکھ رہا اللہ کا کمال دیکھ رہا ہوں لیکن وہی کمال جب تیری اپنی بہن اور بیٹی کے چہرے پر ہوتا ہے تو, تو نہیں چاہتا کوئی دیکھے اس کمال کو جب اپنے ساتھ آدمی کی بیوی ہوتی ہے اور دوسرا کوئی دیکھتا ہے تو آدمی کہتا ہے اس کی آنکھیں اور جب دوسروں کی کو گھور گھور کے دیکھتا ہے تو سمجھتا ہے دیکھنے کی چیز سے بار بار دیکھ اللہ تعالیٰ نے سب کو تحفظ دیا تو یہ تحفظ اس کی رحمت کا تقاضا ہے اور رحمان القرآن رحمان کی رحمت کا سب سے بڑا جو مظہر ہے وہ قرآن اس نے تمہاری بہتری کے لیے آپ دیکھیں بچے چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں تو ان کو ویکسین لگواتے ہیں پیدا ہوتے دودھ تو اسی دن جھڑ دیتے ہیں وہ اس وقت بچے کو تکلیف بھی ہوتی ہے وہ ویکسین باز اتنی گرم ہوتی ہیں اور سوئی بھی ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک لمبی ہوتی ہے دیکھنے والا کہ یار ظلم کرتے اتنے چھوٹے بچے کے ساتھ ہمارے باپ دادا نے ٹیکے نہیں لگوائے تھے تو وہ مر گئے تھے ہوتا ہے عام طور پہ دیہاتی لوگ جو ویکسین مس کر جاتے ہیں اس کے پیچھے وجہ یہی ہوتی ہے میرا دادا سال سو کے سال کو کے لگوائے تو کام کا ہی بنا دیے لوگوں نے تو اس وقت پتہ یہ چلتا کہ چھوٹے کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے لیکن چھوٹے کے مستقبل کے لیے وہ سوئی اس وقت وہ رحمت اسی طرح اللہ تعالی کے قوانین ڈوز اینڈ ڈونٹ یہ کرو یہ نہ کرو ہمارے لیے بہتر ہیں ہماری جتنی بھی اخلاقی اور مادی آئندہ آنے والی بیماریاں ہیں ان کے لیے اللہ تعالی نے عبادات اور تحفظات عطا فرمائے ہیں اسی لیے فرمایا ہے کہ نماز انسان کو ان چیزوں سے روکتی ہے نماز پڑھنے والے کو ویکسین تو اسی لیے ہوتی ہے نا اگر ویکسین بھی ہو جائے بچے کو پولیو بھی ہو جائے کیا فائدہ ہوا سو گٹ گنڈا بھی کھا لیا سو جوتا بھی کھا لیا نماز بھی پڑھ لی چوری بھی کر لی نماز بھی پڑھ لی ملاوٹ بھی کر لی نماز بھی پڑھ لی جھوٹی قسم بھی کھا لی نماز بھی پڑھ لی دو نمبر مال بھی بیچ لیا تو کیا فائدہ ہوا نماز نماز تو ان کاموں سے روکتی ہے نا سلادہ تنہا چائے والا یہ تو تمہیں ویکسین اس لیے دی گئی تھی کہ تمہاری طبیعت کے اندر اتنی صفائی اور اللہ تعالیٰ کا حاضر اور ناظر ہونے کا تصور اتنا جم جائے کہ کسی چیز کی طرف تمہارا ہاتھ ہی نوٹ. اللہ دیکھ رہا اللہ دیکھ رہا اللہ دیکھ رہا جو تیرے ٹوٹتے ہوئے وضو کو دیکھتا ہے وہ تیرا کم تولنا نہیں دیکھتا جو تیرے ٹوٹتے ہوئے وضو کو دیکھ سکتا ہے تیرا باہر سے جوتی اٹھا کے لے جانا نہیں دیکھ رہا وہاں کیمرہ فٹ کوئی نہیں تو وہ تصور ہمارے یہاں نہیں ہے وہی بقول کسے کہ نماز میرا فرض چوری میرا پیشہ ہے نماز ہمارا فرض باقی جو کچھ کرتے ہیں اللہ کو اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے وہ ہمارا پرائیویٹ معاملہ ہے ہم کیسے ڈیل کرتے ہیں وہ یہ بتایا ہم وضو صحیح کرتے ہیں کہ نہیں کرتے وضو تو ہم بالکل صحیح کرتے ہیں مسجد میں آ کے پانچے بھی ہم اوپر کر لیتے ہیں ٹفنوں سے یعنی جہاں اللہ کو اعتراض ہو سکتا تھا ہم نے وہ سارے کام اس کے جتنے بھی رولز اینڈ ریگولیشن بیلانگنگ ٹو دا ماس پورے کے پورے ہم نے ادا کر دیا دنیا میں آخر رہنا بھی تو ہے نا سڑکوں پر بھی پابندی لگاتا یہ مت کرو مات کرو یہ میں شیخ جی یہ حرم نہیں ہے شیخ جی یہاں پارسائی حرام ہے یہ پارسائی مسجد میں اختیار کی جائے یہ تصور اسلام کا تصور نہیں اسلام نماز اس لیے پڑھاتا ہے کہ تم جب دکان میں جاؤ تو بھی نمازی اور وہاں بھی اسی طرح اللہ کے قوانین کی پابندی کرو جس طرح مسجد میں کر تو, تو قرآن کی تنظیر اس کا نزول رحمت کا مظہر ہے تمام قوانین رحمت کے جذبے کے تحت اور جو سزائیں ہیں جن کو کہا جاتا ہے ظالمانہ وحسانہ غیر مہذبانہ اور پتہ نہیں کیا کیا وہ سزائیں بھی اس کی رحمت کا مزہ ایک ماں باپ کی اولاد ہوتی ہے لیکن ایک جب دوسرے پر زیادتی کرتا ہے تو اپنی محبت کے اعلیٰ رغم ماں باپ اس کو سزا دیتے چھوٹے کو کیوں مارے تو اس سزا میں بھی کسی پر رحم آیا یہاں عجیب دنیا ہے کہ ڈاک اور چوروں کے تو رائٹس ہیں یعنی رائٹس بنتا ہی اسی وقت جب بندہ قتل کر دے اب ہیومن رائٹس اس کو سامنے نہیں لٹکانا چاہے اس نے بھرے بازار میں کسی کو چل نہیں کر دیا ماں کے سامنے اس کا جگر بوچھا جو ہے تڑپا کے رکھ دیا ہے. اس کو بندوں کے سامنے پھانسی نہ لگانا ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی ہو جائے گی ہماری این جی اوز کہتی یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالی ظلم کرتا ہے یہ سارے بڑے رحیم و کریم ہے چچا سام بھی اور یہ باقی معاملہ الٹ وہ مجرموں کو پالتے تاکہ وہ اس معاشرے کا اور اس کی ان کے یہاں آپ دیکھو ہمیں یہاں بیٹھے ہوئے وہاں جنت نظر آتی ہے کرائم ریٹ سب سے زیادہ وہاں ہر دو تین منٹ کے بعد ایک قتل ہو رہا ہے وہاں واحد ملک ہے جہاں بتایا جاتا کہ صاحب باہر نکلو تو اتنے پیسے پاس لے کے نکلنا تاکہ اگر آپ کو رستے میں کوئی انٹرسیپٹ کرے کوئی ڈاکو کوئی چور تو آپ اس کو ٹیکسی کا کرایہ کم از کم دے سکیں یار تمہیں تکلیف تو ہی ہوگی میرے پاس اتنے پیسے تو نہیں ہے لیکن کم از کم یہ دس ڈالر ضرور پاس رکھنا تاکہ وہ کہیں جنجلا کر تمہیں قتل ہی نہ کر واحد ملک ہے جو یہ کہتا ہے کہ ڈاکو کے لیے کچھ جیب میں رکھ کے چلنا آپ وہاں ہوٹل میں جا کے مقیم ہوں پابندی ہوگی اتنے سے اتنے بجے تک آپ نے باہر نہیں نکل ہم یہ سمجھتے ہیں وہاں شانتی شانتی ہے بس ہمارے یہاں فساد ہے یہاں بیچو بٹاؤ اور جو بھی کادانی بن کے بھی جا سکتے تو جاؤ امریکہ اور کینیڈا جا کے رہو تو یہ تنزیل من الرحمان رحیم یہ رحمان اور رحیم کی نازل کی ہوئی کتاب ہے اور اس کے ہر قانون کے پیچھے جو پرنسپل کام کر رہا ہے وہ ہے رحم ہاتھ بھی کاٹا ہے تو رحم آپ ڈاکٹر ہے وہ دیکھتے گنگرین ہو گئی ہے اور یہ ہاتھ پوری باڈی کو لے کے جا سکتا ہے یہ پاؤں پوری باڈی کو لے کے جا سکتا ہے تو وہ کیا کہتا کاٹ دو فوراً کھڑے کھڑے فیصلہ دے دیتا کنسلٹنٹ میڈیکل بورڈ یہ جی کاٹ دیں تو جی بڑا ظلم کر رہے ہیں بےچارے کے ساتھ سفارشیں ڈلوا کے کٹوایا جاتا ہے اور کاٹنے والا پیسے بھی لیتا ہے اللہ تو پیسے بھی کوئی نہیں لیتا کٹوا دیتا کاٹنے والا پیسے لیتا ہے کہ نہیں لیتا لاکھوں میں لیتا ہے تمہارا ہی پاؤں کاٹ رہا تم اسے پیسے لے رہا ہے یا تو تمہیں کہے کہ بھائی اتنے پیسے دیں گے یہ پاؤں کاٹنے دو ہمیں پیسے بھی وہ کہتا ہے میری مرضی کہ دو پاؤں تمہارا کاٹ دوں گا بندہ کہتا شکر ہے جان بچ گئی جی تھی آپریشن ہو گیا ہے. اللہ تعالی ہاتھ کاٹنے کو کہتا ہے تو آپریشن کرتا ہے اور بغیر پیسے کے کرتا ہے تمہیں قاتل کو پھانسی پر لٹکوانے کے لیے ایک ایک تیل ڈیڑھ دو, دو لاکھ کا کرنا پڑتا ہے سات دس سال انتظار کرنا پڑ جاتا اللہ تعالیٰ مفت میں مروا دیتا وہ ظالم ہے یہ وکیل سارے اور یہ آسما جیلانی اور یہ سارے بڑے رحیم و کریم تو جو قوانین تمہیں کڑوے بھی لگتے یہ اسی کو چلتا ہے جس کے گھر لاش آتی جس کا دل چاہتا ہے کہ قاتل کو سزا ملے تو اس کے وہ قوانین جو ہمیں کڑوے بھی لگتے ہیں وہ اصل میں ان کے پیچھے جو جذبہ ہوتا ہے وہ رحمت کا جذبہ ہوتا ہے ایک بندہ مار کے اگر پوری سوسائٹی کو امن مل جائے تو کر دو اسے. لٹکا دو کتاب ان فصل آیات ہو یہ وہ کتاب ہے جس کی آیات تفصیل سے بیان کی گئی کوئی بندہ اس کا انکار اس بنیاد پر نہیں کر سکتا کہ مجھے سمجھ نہیں پوری کتاب پڑھے آپ دیکھتے ہیں نا ڈائریکٹری کے اندر لوگ دیکھتے ہیں یار وہ فلاں ملک کا کنٹری کوڈ دیکھنا ہے وہ دیکھتا چلاتا دیکھتا چلا جاتا دیکھتا جہاں پہ اسے نظر آ جاتا ہے پی اور 009 زیرو کہتا ہے یہ ہے اب وہ باقی جو پچھلے برکے ان کو آگ نہیں لگا دیتا بھائی وہ کسی دوسرے کے کام تم صرف پی کو رہنے دو باقی سارے کاٹ دو قرآن حکیم کے اندر تیری بات ہو رہی ہے تیری فریکوینسی کے مطابق بھی بات کی گئی ہے اور فلاسفہ کی فریکوینسی بھی استعمال کی گئی ہے جو بات تیری سمجھ کی آئی ہے وہی فٹ آئے گی نا اسکرو وہ ہے جو ہول بنا ہوتا ہے جس سائز کا پڑھتے جاؤ اسے پڑھتے جاؤ پڑھتے جاؤ کوئی بندہ یہ نہیں کہتا جی میں نے پورا پورا پرانے حکیم پڑھ لیا مجھے سمجھ کو نہیں لگی عقائد کی حد تک اللہ تعالی نے بہت نیچے جا کر مثالیں دے کر سمجھایا بلکہ تانا بھی سن لیا اس لیے کہتے ہیں جی دیکھیں یہ اللہ تعالی مکھھیوں اور مچھروں کی مثالیں دیتا ہے فروف یا پھولو نہ ماضا آراز اللہ بےآ ماشاء اللہ اللہ ہو کے مکھیوں کی باتیں کرتا ہے کتوں کی باتیں کرتا ہے گدوں کی باتیں کرتا ہے گالیاں دیتا ہے فما سالوں کا ماشاء اللہ تعالی اس سے نہیں فرماتے ماں بن کا مکھی کی مثال دے یا اس سے بھی کم کر مخلوق کی مثال دے اللہ کا مقصود اپنی ادبیت اور اپنے علم کو جھاڑنا مقصود نہیں ہے ہمارے مولوی ہوتے کافی سے کافیہ ملا کے آدھا گھنٹہ عربی کا خطبہ چلتا ہے ان سے اسٹارٹنگ جب ہوتی ہے اردو کی تو کافیہ سے کافیہ جوڑ کے آدھا گھنٹہ جناب علی وہ عربی میں چاہے کسی کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے لیکن یہ تو پتہ چل گیا مولوی پہنچا ہوا وہ کوئی صاحب تھے آ رہے تھے حال چلا کے تو یہ ہل چلانے والے اپنا تباکو اور یہ ڈبیا وغیرہ اور جو بھی دو چار پیسے ہوتے ہیں یہ لڑ میں رکھتے ہیں ایسے کر کے وہ سہمت کے حل اٹھا کے آ رہا تھا آگے کوئی لگا ہوا تھا بندہ بل شاہ کا کلام پڑھ رہا تھا سنتا رہا کافی دیر سنتا رہا تھا اور اس کے بعد چلنے لگا تو وہ لڑ کھولا اس نے اس نے چکر پیار نکال کے اس کے ہاتھ پہ رکھا کوئی دوسرے صاحب تھے انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب کوئی سمجھ بھی لگی ہے کہنے لگا شش. تو کائی نہیں لگی پر مڑ کا چڑھیا اس کو مطلب ڈریا نیت نالے یعنی پسینہ آیا ہوا ہے مجھے تو سمجھ کوئی نہیں آئے مگر وہ تو اپنے مطلب ہے نیت سے لگا ہوا خلوصے دل سے لگا چڑا ہوا مڑ کا چڑھا ہوا پسینہ آیا ہوا سمجھ لگے نہ لگے لیکن مولوی کو مڑکا کا چڑھا ہوا مطلب ہے نیت سے لگا ہوا پیسے پورے کر جائے گا بھی. اللہ تعالیٰ اپنی علمیت نہیں جاننا چاہتا اپنی علمیت کی بنیاد پر اس لیول پہ رہ کے بات کرتا تو بندوں کی سمجھ میں بات آتی نا عام آدمی بھی جب ہمارے ڈاکٹر صاحب کا وہ مساق اور قرآن آیا کرتا تھا اور مساط تو لوگوں نے گلا کر کے لکھا تھی اس میں ہمیں 75% سمجھ ہی کوئی نہیں لگتی یا عربی کی اس ہوتی ہیں یا فارسی کی ہوتی ہیں اور باقی جو کوئی جاتا ہے پندرہ وہ انگلش آ جاتی ہے اس ہم آ... تو ہمارے سمجھ میں تو کوئی نہیں آتا وہ کہنا یہ آپ کی سمجھ کے یہ مطابق بھی نہیں ہے یہ ہے ہی کچھ اور لوگوں کے لیے یہ آپ کے سمجھ کے لیے ہے ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے بات سمجھانے کے لیے ہمارے لیول پہ آ کے بات کی ہمارے معاشرے کی غلاموں کی مثالیں دی ہیں اللہ تعالیٰ نے تو یہ فصل تفصیل سے بیان کی گئی اس میں گنجلت کوئی نہیں قرآن عربین عربی زبان کا ہے اب جو سب سے پہلی قوم مخاطب ہوتی ہے کتاب اسی قوم کی زبان میں آتی ہے تاکہ دنیا پر وہ اسٹیبلش ہو جائے ایک قوم اس کو یاد کر لے اس کے بعد آگے اس کی ٹرانسلیشن ہوتی رہی سب سے پہلے ایک کتاب جب تصنیف ہوتی ہے تو ایک پرٹیکولر زبان کے اندر ہوتی ہے پھر اس کی ٹرانسلیشن ایک فلم بنتی ہے کبھی بھی پچاس زبانوں میں نہیں بنی ایک زبان میں بنتی ہے پھر ڈبنگ ہوتی رہتی ہے اس کی تو جو پہلی مخاطب قوم ہے عربی قرآن عربی ہے فرمایا اگر یہ اجمی ہوتا تو تم اعتراض کر سکتے تھے ہماری سمجھ میں نہیں آتا تمہارے قبیلے کی زبان میں نازل ہو رہا ہے تمہیں کیسے سمجھ نہیں لگ تم کیسے اعتراض کر سکتے اگر ہم نے بعض آجمین پر اس کو نازل کر دیا ہوتا کوئی اجمی لے کر آتا ان کے پاس تو پھر یہ کہتے لا فیا تو آیا اس کی آیات کھول کے بیان کیوں نہیں کی گئی آج امی ہوں کتاب اجمی ہے بندے عربی ہیں بڑی عجیب سی یہ کنٹراڈکشن ہے جی کوئی سمے نہیں لگتی ہماری زبان میں آنا چاہیے اب جب تمہاری زبان میں آیا تو تم کہ کسی اور زبان میں کیوں نہیں جی یہ اگر محمد کی تصنیف نہیں ہے تو یہ پنجابی میں نازل ہوتا ہے یا اردو آپ کے منہ سے نکل رہی ہوتی تو ہم کہتے کہ یہ جی آپ نے تصنیف نہیں کی ہے بلکہ کوئی اور چیز نازل کروا رہی ہے کسی اور چیز کا آپ پر قبضہ ہے اب بھی جب اردو بولنے والا پنجابی بولنا شروع کر دے پنجابی والا اردو بولنا شروع کر دے تو کہتے جن چڑھ گیا کہتے نا ثبوت یہی ہوتا ہے جن آنے کا کہ اس نے وہ لینگویج بولنی شروع کر دی باپ نے بھی نہیں بولی تھی چلا واقعی کوئی اور چیز چڑی ہوئی ہے کوئی کراچی کا جن چڑھ گیا وہ بندے اردو بول رہا ہے یا کراچی والے پہ پنجابی پتا ہے لاہور کا جن آ گیا بھائی. پنجابی جو بول رہا ہے وہ کہتے تھے اس کے ثبوت میں کہ یہ آپ کا کلام نہیں ہے غیر عربی کیوں نزول نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کو اور کوئی زبان نہیں آتی اللہ نے فرمایا اللہ کا مقصد تمہیں بات سمجھانا ہے اور بات تبھی سمجھ لگتی ہے جب اپنی زبان میں ہو دوسری زبان سے ٹرانسلیشن ہو جاتے ہیں الفاظ ترجمہ سمجھ آ جاتا ہے جو فیلنگس جو اس کی گہرائی ہے جو اس کی ڈیپتھ کبھی سمجھ نہیں لیتا. وہ پیچھے وہ سنسر ہو جاتے وہ کہتے ہیں نا ٹرانسلیشن از خلیل جبران کہتا ہے ٹرانسلیشن از کسنگ تھرو دا گلاس گلاس میں ہونٹ پہ ہونٹ آپ رکھ دیں لیکن وہ فیلنگس جو ہیں وہ گلاس سنسر کر دیتا ہے بغیر فوٹو کھینچیں گے تو وہ اسی طرح نظر آئے گا ترجمہ تو یہ لہٰذا ہمارے یہاں جو ورائٹی ہے ترجموں کی وہ کیوں ہے ہر ایک نے کوشش کی ہے کہ کسی طریقے سے وہ اس عربی کلام کی فیلنگز کو اپنے الفاظ میں سمود یہ ورائٹی اس لیے الفاظ میں کوئی ورائٹی نہیں ہے。قرآن کے الفاظ وہی ہے لیکن شیخ الہ ہند کا ترجمہ اور ہے شاہ ابد القادر کا ترجمہ ہو رہا ہے شاہ رفیح الدین کا ترجمہ ہو رہا ہے شاہ ولی اللہ کا ترجمہ ہو رہا ہے مولانا مدودی اور کا ترجمہ ہو رہا ہے دوسروں کا ترجمہ ہو رہا ہے۔ یہ کیا ہے ہر ایک نے کوشش کی ہے کہ کسی طریقے سے لادا کیا کہتے ہیں جی مفہوم اس کا یہ ہے مفہوم کو سمونے کی انہوں نے کوشش کی ہے لیکن جو اس کے اصل مخاطب تھے انہیں تو ان کی اصل صورتحال جو تھی اس کے مطابق انہیں اصل حقیقت ملنا چاہیے تھا اور وہ ان کی زبان قرآن عربی قرآن ہے تاکہ تمہاری سمجھ میں آئے لے يَعْلَمُونَ اور یہ ڈل مائنڈیڈ لوگوں کے لیے بھی نہیں یہ چیلنج کرتا ہے انسانی دماغوں یہ نہیں کہتا دماغ بند کر لو سوئچ آف کر دو نہیں چیلنج کرتا ہے افلا تدبر قرآن دے قومی یا مون قومی یق اہل دانش کے لیے انٹلیکچل کے لیے صاحب بصیرت کے لیے سماعت و بصارت رکھنے والی قوم کے لیے سوچنے سمجھنے والی قوم کے لیے وہ تو چیلنج دیتا ہے دیکھو می عالمون وہ قوم جو جاننے والی ہے جن کی عقل مت کام کرتی ہے ان کے سامنے اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں رکھتا ہے یہ دیکھو اور ان کے ذریعے رابطہ پہنچو بشیرا و نذیرہ جو اس کے اوامر کو ماننے والے ہیں اس کے احکامات کو ماننے والے ہیں اس کے ڈوز اس جو ہیں اس کی پابندی کرنے والے ہیں ڈونٹ سے بچنے والے ہیں منکر سے اراض کرنے والے ان کو یہ بشارت سناتا ہے بشیرن و نزیرہ اللہ کی حدوں کو توڑنے والوں کو یہ خبردار کرتا ہے رحم پھر ان کی اکثریت نے اس سے اراز کیا ہے فہمدہ اسمعون پس وہ نہیں سنتے یعنی سنتے نہیں سے مراد کیا وہ نہیں مانتے جب کسی آدمی کے بارے میں یہ کہا جائے کہ جی وہ میری بات نہیں مانتا تو کیا کرتا جی ان بڑی دفعہ آ پر وہ سن دے ہی نہیں جی مراد یہ نہیں کہ اپنے اندر جا کے دیکھا کہ وہ سنا نہیں کی. سن دے نہیں تو مراد کیا ماندہ نہیں مانتے نہیں. مان نہیں اور تل نہیں سن دا تو میری بات نہیں مانتے یہ ان مانوں میں حملہ اسماؤن سن دے ہی نہیں کسی پر مایا اللہ جین اتی اللہ ات الر رسولہ آئے ایمان والو اللہ رسول کے ساتھ کرو اور ان لوگوں کی مانز مت ہو جاؤ اللہ جین کالو سمے نا وہ جو کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا مگر سن دے ہی نہیں یہ ہے اور ہمارا حال اکثر و پیش ہے سن لیتے ہم لیکن مانتے نہیں ہیں اور اللہ اسی کو کہتا ہے سمینا و لا اسماعون کہتے سن لیا سنتے نہیں جب سننے کا نتیجہ نہیں نکلا تو اس کا مطلب سنا ہی نہیں وکالو کو لو بنافی یا کن نت ندرونا اور کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر پردہ ہے غلاف ہم نصیت پروف ہیں ہمارے اوپر کوئی نصیحت اثر نہیں کر سکتی کسی سے بنا ہے اکنہ کا نا جو ہے وہ بندے کے دل کو ڈھانپ لیتا ہے جس سے کینا ہو جاتا ہے اس کی خوبی بھی آدمی کو خامی نظر آنا شروع ہو جاتا کینا اس کا نام ہے اکالو کو لو بنا پھر اکنت مما ترائی جس چیز کی طرف آپ دعوت دیتے ہیں اس سے ہمارے دل دعوت پروف ہو چکے ہیں کوئی دعوت اثر نہیں کرتی یعنی توحید کی طرف اور ایک کا کہا انقاد اللہ یضلنا یہ صاحب تو ہمیں بھٹکا کے لے ہی چلے تھے انہوں نے ہمیں بھٹکانے میں کوئی کمی نہیں کیجیے پورا ٹھل لا لیا انقاد اللہ عدل لا اللہ اگر ہم پکے نہ نہ ہوتے اپنے الہوں پر جمے ہوئے نہ ہوتے صبر نہ کیا ہوا ہوتا یہ تو ایسی ایسی دلیل دیتے کہ ہم تو واب ہو جاتے ان کا دلاحطنا لان صبر وہی بات وہ یہاں کہہ رہے سرکار آپ جتنی مثالیں دیں ہم نے دل کو لا کیا ہوا ہے وفی آزانہ وکرن کانوں میں ہم نے ڈاٹ دی ہوئی ہے یہاں بھی بند کیا ہوا یہاں سے بھی کوئی چیز اندر نہیں آ سکتی نہ ہوا بہنی کا حجاب اور ہمارے اور آپ کے درمیان ایک حجاب بن گئی ہے یہ دعوت توحید نہیں کل تک آپ ہمارا ایک حصہ ہمارے عزیز اس دعوت نے آپ کی اس توحید کی دعوت نے گھر کے اندر فساد پھیلا کے رکھ آپ کے اور ہمارے درمیان ایک حجاب آ گیا. یہ بریچ آف ٹرسٹ آپ پر ہمارا اعتماد نہیں رہا ہے یہ جو حجاب ہے آپ کی بات ہماری طرف نہیں آنے دیتے ہماری بات آپ نہیں مان رہے فامل ان آپ اپنی کرتے رہیں ہم جو کر رہے ہیں ہم وہ کرتے رہیں یعنی آپ بھی زور لگا لیں جب ہم نے ماننا نہیں ہے تو پہلی تو بات یہ کہ آپ چھوڑ دیں یہ دعوت دیں جب ہم نے ماننا نہیں ہے تو آپ یہ دعوت کیوں دیتے اور اگر پھر بھی آپ نے بعض نہیں آنا تو فمل کرتے رہو جو کر رہے ہیں اننا عاملون ہم بھی جو کچھ کر رہے ہیں وہ کرتے رہے ہیں یعنی انکار کر رہے ہیں یا مخالفت کر رہے کو لینا مانا بشرو مس کہو در حقیقت میں بشر ہوں تمہاری مثال کا یوحی ای یوحا یو میری طرف وہی کیا گیا دیکھو یہ میں نے یہ چیز اپنی طرف سے کریٹ نہیں کی ہے کل تک میں تمہارے ساتھ رہ توم اگر رب چاہتا تو میں کبھی بھی اس قرآن کی تلاوت تمہارے اوپر نہ کرتا ولہ ادراہ بے اور میں تمہیں اس کی درک بھی نہ لگنے دیتا اگر اللہ مجھے کہتا نا نبی یہ قرآن تیرے لیے تو ہی پڑھا کرتا. تو میں نہ اس کو تمہارے سامنے تلاوت کرتا نہ تمہیں اس کی درک لگنے دیتا تمہیں خبر بھی نہ ہو میں تو مجبور ہوں مجھے تو کہا گیا ہے کہ ان کے سامنے پر اب تو مجھے پتھر مارتے ہو میں بعض آنے والا نہیں اگر اللہ چاہتا میں نہ پڑ میں تمہاری مثال کا بشر ہوں میری طرف وہی کی گئی ہے جو فرق پڑا ہے وہ وہی پر یہ معمولی فرق یو ہے میری طرف گئی کی گئی انما اللہ حکم اللہ واحد یہ کہ در حقیقت تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے اور یہ جتنے تم نے نیچے یہ پارلیمنٹ بنائی ہوئی ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں وہ ایک ہی سارے کام کرتا ہے یعنی اللہ تعالی کو بھی ایک ماننا ہے اور سارے اختیارات بھی ایک کے ہاتھ میں دینے ہیں تب جا کے توحید بنتی ہے ون نیس کا مطلب کیا توحید ون ونڈو سروس ایک ہی جگہ سے سارے کام ہوتے ہیں نبیوں کو بھی فارم لیے وہی کھڑے دیکھا ہے پتر لینے کے زکری علیہ السلام بھی اسی کھڑکی کے سامنے لائن میں لگے ہوئے فارم لے کے رب حبلی ملت ان کا ضروری تن رب تذرنی فردن اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ مجھے اوتر نہ چھوڑ ابراہیم علیہ السلام بھی فارم لیے اسی کھڑکی کے سامنے کھڑے اگر کوئی اور دروازہ ہوتا یا یہ وہ ہستیاں جو اللہ کے بعد بزرگ ترین ہیں تو سب سے پہلے یہ سیلف پانسر ہوتے ہیں. کم از کم اپنے گھر کے مسائل تو خود حل کر لیتے ہیں. اپنے یہاں اولادیں تو خود پیدا کر لیتے نا اپنی بیماریاں تو دور کر لیتے نا پھر وہ حضرت ایوب علیہ اسلام کیوں بار بار فریاد کرتے ہیں اسی کھڑکی کے سامنے نظر آتے ہیں کھڑے ہوئے کا مطلب ہے جب اپنے حل نہیں کر سکے تو تمہیں کہاں سے دیں گے ابراہیم علیہ السلام نے خود رو رو کے رب سے لیا ہے تمہیں کہاں سے دیں گے اگر وہ نہیں دے سکتے تو نیچے والے تمہیں کہاں سے دیں گے ان کو ملا ہوا اگر اللہ کے اکیلے وجود پر ایمان لانا مقصود ہوتا تو مکے والے لے بھی آتے وہ اللہ کے نام سے ناواقف نہیں تھے بیت اللہ کے متولی تھے ہر سال حج کرتے تھے حاجیوں کو پانی پلاتے تھے اونٹ جب کر کے کھانا کھلاتے تھے اپنے کپڑے مستحار دیتے تھے بیت اللہ سے واقف حج سے واقف لبیک لبیک کہنے والے گڑبڑ کا اختیارات بانٹ دیے تھے تعجب انہیں اللہ کے وجود پر نہیں تھے کہ اللہ نام کی کوئی ہستی ہے آسمانوں میں رہتی ہے اس نے سب کچھ تخلیق کیا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پوچھو کل میںرض کو منت سما واضح اسے پوچھے سارے کام کرتا کہ اللہ تو اللہ کے نام سے وہ نا واقف مسئلہ صرف یہ تھا کہ جب حضور کہتے تھے نا یہ رزق بھی اللہ دیتا ہے بیٹے بھی اللہ دیتا ہے بیٹیاں بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے یا بولے ناسن یا جالو میں شاہ عقیم کہتے تھے ذرا یہ بات کوئی الگ سے نیچے نہیں اترتی سارے چھوٹے چھوٹے کام نمک بھی گھر میں ختم ہو تو رب سے مانگنے میں کیا شرم بھائی شرم تو آتی ہے بندوں سے مانگنے میں رب سے مانگنے میں کیا شرم وہ تو شرمندہ تو نہیں کرتا وہ کہتا ہے یہ لو اور بار جا کے سب کو بتاؤ گے رب دے رہا ہے بندے پر جب بندہ احسان کرتا ہے کوئی کسی کا کام کر دے تو کہتا ہے یار کسی اور کو بتانا نہیں لائن لگ جائے کوئی کسی کی سفارش کہیں کر دے اس کی سفارش سے لائسنس مل جائے اس کی سفارش سے کسی کو کوئی کام مل جائے تو پہلا کام یہ کر. کسی اور نہ اور رب کیا کہتا ہے وہ اما ابھی نہیں متو ربی رب کا انعام ہو تو جا چوک میں کھڑے ہو کے بتا لوگوں میرا رب دے رہا جاؤ اس سے کوئی ڈر نہیں تو اللہ تعالی چھوٹے چھوٹے کام بھی کرتا ہے انہوں نے کہا الہاں واحدا انہا زال عجاب یارا یہ اتنے علاج جو کام کرتے تھے مل کر یہ کہتا ہے ایک ہی خدا کرتا ہے کن ہاضال ہو جا بڑی عجیب بات ہے کہ سارے کام اللہ کر اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا ملاقوت کل پاک ہے وہ ہستی سارے کلم جس نے اپنے پاس رکھے ہوئے کہیں دیا نہیں ہے وزارت دفاع بھی اسی کے پاس ہے وزارت مالیات بھی اسی کے پاس ہے وزارت خزانہ بھی اس کے پاس ہے ہیلتھ منسٹری بھی اسی کے ہاتھ میں ہے بےیا دہی مالا کو کل شاہی اپنے ہاتھ میں رکھے ہوتا نا اعتراض ہوتا جی وزیر اعظم صاحب نے وزارت دفاع بھی اپنے پاس رکھی ہوئی ہے اور وزیر اعظم بھی خود ہی بنا ہوا ہے جیسے میاں صاحب کے دونوں ادوار میں وزیر دفاع کوئی نہیں تھا خود ہی وزیر دفاع بھی اللہ تعالی نے فرمایا سارے ایک درخت کا پتہ بھی گرتا ہے تو مجھ سے پوچھ کر گرتا ہے میں کاٹتا ہوں اپنی کتاب میں تو درخت سے گرتا وہ ما تس کو تو میں وہ میرے علم کے بغیر درخت کا پتا نہیں گرتا وہاں منظوری ہوتی ہے فرمایا میرے علم اور میری اجازت کے بغیر رحم پھیلتی نہیں بچہ اندر اس کی گروتھ نہیں ہوتی بچے کی ماں کی رحم و ماں تحیز الرحام و ما تزداد رحم سکڑتی بھی ہے تو ہمارے حکم سے سکرتی ہے ہیلتی ہے تو ہمارا حکم ہوتا ہے یا لما فل ارحام رحموں کے اندر کیا جانتا وہ تمہارے اتنا کلوز ہے تمہاری سانس وہ چلا رہا اس نے یہ کہا ہے مجھے کہ ان کو بتا دو کہ سارے کام میں کرتا ہوں یہ نیچے جن کو تم رشوتیں دیتے ہو نا یہ مت دو بھائی صاحب اگر یہ کہہ دے یار تیری فائل میں آگے بھیج دوں گا ڈونٹ وی تو آدمی کا پلاسٹمی کو پیسے دیتا رہ ایک آدمی کی ایکسس نہ ہو اور ہندو تو دھکے کھاتے رہے دیوی دیوتاؤں کے سامنے تو کوئی بات نہیں اور تو کھاتا ہے تیرو ایکس تو ڈائریکٹ اس تک ہے گت وضو کر کے کھڑا ہو اس کے دربار میں پہنچ جاتا ہے نیچے کیوں رشوتیں دیتے ہو کیوں گھڑیاں بھیجتے ہو کیوں سوٹ بھیجتے ہو تم ٹیکٹرون کے اور بوسکی کے کیوں پتر دے دے ترقی ہو جائے اس سے کیوں نہیں مانگ ربو کو مجھے مجھے یہ وی کی گئی ہے میں تمہیں یہ بات بتا دوں تم یقین کرتے ہو یا نہیں کرتے ان کو میں لاؤں فسٹ ہو جاؤ سیدھے ہو جاؤ آدمی ہوتا ہے نا جب تک آدمی کو یقین نہیں ہوتا آدمی ڈٹ کے کھڑا نہیں ہوتا قلب سے تو پھر آگے پیچھے دیکھتا رہتا ہے کہ کون سی کھڑکی میں بندے کم ہیں میں ادھر چلا جاؤں ہوتا ہے جب آزاد میں جب آدمی کھڑا ہوتا ہے تو دیکھتا ہے میری کھڑکی میں چودہ آدمی ہیں دوسری میں آٹھ ہیں تو وہاں میں نواں ہوں گا سلپ ہو کے ادھر چلا جاتا جب وہاں لائن میں لگ گیا تو پتا چلا وہاں کو بندے ہوا آدمی. پھر اب پلٹ کے واپس آیا تو پہلے اس کا چودواں نمبر اب ہو سکتا ہے اٹھارہواں نمبر آ جائے ہو. پھر وہ دوسری کھڑکی کی طرف جانکتا رہتا ہے اللہ نے فرمایا یہ جانکنا چھوڑ دو فسٹ تقیموں سا اسی کھڑکی پر نگاہ رکھو سو سال بعد بھی ملے گا تو ایشو یہیں سے ہوگا نیچے کوئی نہیں بنتے نیچے کوئی نہیں دیتا رب دیتا وسط شروع اور اس سے استغفار کرو اس کو راضی کرو تو غلطی ہو گئی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چلو دکاندار ہوتا ہے نا عام طور پہ پاکستان میں رواج ہے یہاں بھی بعض لوگ اسی طرح کرتے ہیں کہ جب دکان پہ زیادہ ادھار ہو گئے دو چار سو روپیہ چڑھ گیا تو پھر جب وہ مانگنا شروع ہو جائے دکان والا تو پھر دکان بدلی کر لے اب اس پہ چڑھنا شروع کر دیتے اللہ تعالیٰ کے یہاں نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا تو کوئی بات نہیں ہم دوسری جگہ سے جا کے لے لیں جگہ ہی ایک ہے تک ہو اسی کو راضی کرو استغفار کرو حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے تو فوراً استغفار کی فرمایا لا انت سبانک تیرے سوا در کوئی نہیں اب ناراض ہو گیا نا تو مجھ تو نے پکڑ کے کوٹلی میں بند کر دیا اور کوئی در کوئی نہیں ہے لاہ اہا اللہ انتا سبھانک تو پاک ہے کہ کسی پر زیادتی کرے اینی کنڈوں میں الظالمین خطا مجھ سے ہوئی ہے اللہ خطا مجھ سے ہوئی ہے انہیں کن تو میں نظالمین تو, تو سبھیانک یہ آیا کریمہ کا ورز ایک لاکھ دفعہ کرنا ہے اس کا مطلب سمجھو کیا کہتی ہے یہ, یہ کہتا ہے کہ کسی کے سامنے اپنے گناہ کا اعتراف مت کرو نظر اٹھا کے چلو معاشرے میں رب کے سامنے آؤ تو سینا کھولو اللہ یہ بھی ہوا تو جانتا ہے یہ بھی ہوا تو یہ بھی معاف سارے چالان معاف کر کھڑے ہو جاؤ خاص ٹائم اور معاف کرواؤ پس اس سے استغفار کرو اسی کو راضی کرنے کی کوشش کرو واح المشرقین اور بربادی ہے مشرقوں کے لیے ہلاک ان شرک اللہ ظلم شرک کے مقابلے کا ظلم کوئی نہیں اندازہ کریں آپ پرشاد ربانی ہوتا ہے ان اللہ اللہ یک فروئیں گی اللہ تعالیٰ یہ تو کسی حالت میں معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا وہ دُونَ دالے کا مایشا اس کے علاوہ کچھ بھی ہو کچھ بھی ہوگا وہ کچھ بہت بڑا ہے کچھ بھی ہوگا بخش شرک نہیں بخش وہ میں فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا بڑے دور کی گمرائی میں جا پڑا ہے وہ مشرق ہے نماز نہیں پڑھتا تو مات بھی ہو سکتی ہے اس کا حق بادشاہ نماز پڑھتا ساتھ شرک بھی کرتا قبول نہیں بڑا سخت معاملہ شرک پھونک پھونک کر قدم رکھنا پڑتا جو جس شرک سے ہم زیادہ انس ہمارا ہو جاتا یوز ٹو ہو جاتے ہیں جس کے ساتھ ہم اس کا احساس ہمیں نہیں ہوتا یعنی نئے آنے والے کو پتا ہوگا مسجد کے سامنے کون کون سا درخت لگا کس کے جگہ لگا مجھے کوئی پتا نہیں اس لیے کہ میں گھر سے نکلتا ہوں دکان تک دک جاتا ہوں پتا مطلب نہیں کیا سوتا جاتا ہوں سوچتا وہ واپس آ جاتا ہوں کبھی رستے پر کبھی توجہ نہیں یہی حال آپ کا بھی ہوتا ہے جو آپ کے رستے میں آتی ہیں چیزیں وہ آپ کبھی نہیں نئی جگہ جب جاتے تھے ذرا رسل خیمہ اس لیے تو رسل خیمہ دیکھ رہا تو دیکھتا, ابوظابی میں تو سائن آٹ ہو کے جاتا ہے سائن آؤٹ ہو کے چلتا ہے نئی جگہ تو جاتا چونکہ نئی جگہ ہوتی ہے لہٰذا ایک ایک سڑک غور سے دیکھتا ہے ایک ایک ولا غور سے دیکھتا ہے تمہیں بہت اچھا لگتا ہے ہوتا ہے نا نئی جگہ جس شرک سے ہم مانوس ہو جاتے ہیں، ہمیں دوسرا مشرک نظر آتا ہے اپنے آپ کو مشرک نہیں سمجھتے اس لیے کہ وہ شرک اندر رچ گیا ہے اس کے ہم ہو گئے یعنی جو گناہ ہم کرتے ہیں وہ ہمیں نظر اس لیے نہیں آتا کہ وہ ہمارے اندر چلا گیا ہم اس کے عادی ہو گئے دوسرا جو گنا کرتا ہم اس پہ بوائلہ مچا دیتے کسی کی آنکھ کا ہمیں بال بھی نظر آ جاتا ہے اور اپنی آنکھ کا شکیر بھی نظر نہیں آتا کی وجہ یہ ہم مانوس ہو جاتے ہیں شرک بڑے ڈرنے کی بات شرک آپ کو پتہ ہے وہ وائرسز جن کا ہم علاج نہیں کر سکتے ایڈز کا وائرس کینسر کا وائرس کیوں نہیں کر سکتے اس لیے کہ اس کے وائرسز ہر دم اپنی شکل تبدیل کرتے رہتے ایک لمحہ پہلے کچھ اور سے ایک لمحہ بعد کچھ اور ہو جاتا کیا علاج کریں گے آپ وائرس اپنی شکل برقرار رکھے آپ لیبارٹری میں لے جائیں گے دیکھیں گے کس سے مرتا ہے کس طرح ہوتا ہے اس کا علاج آپ کو مل جائے گا کوئی ویکسین مل جائے گی آپ کو آپ لیبارٹری میں لے کے اتنی دیر میں اس نے پچاس شکلیں تبدیل کر دی علاج کس چیز کا کریں گے آپ شرک وہ وائرس ہے جو ہر دور میں اپنی شکل تبدیل کر لیتے ہمیں ابو جائز مشرق نظر آتا ہے آج قبروں کے سامنے سجدہ کرنے والا مشرق نظر نہیں آتا کیوں اکثریت اور زیادہ لوگ کرتے اور نماز بھی پڑا اس لیے اقبال نے کہا تھا اس دور کا میں اور ہے جام اور ہے جم اور ساکی نے بنا کی روشیہ لطف و کرم اور آگے چل کے وہ کہتا ہے کہ تہذیب کے آزر نے یہ جو کلچر ہے ہمارا اس کو اس نے آذر کہا آذر بت راستہ تھا نا بت بناتا تھا فرمایا کچھ بت آپ کا ماحول بنا دیتا ہے آپ کو پکا بھی نہیں چلتا آپ اس کی پوجا کرتے رہتے تہذیب کے آذر نے ترش وائے تھنم اور ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیر اس کا ہے وہ مذہب کا کفن یعنی تازہ خدا جو اس وقت اقبال کہتا آج کا خدا تمہارا جس کی پوجا کر رہے وہ نیشنلزم ہے وطن مسلم ہیں ہم وطن ہے سارا جہاں ہم مسلمان ہیں جسرا لا اللہ کا تعلق کسی علاقے کے ساتھ نہیں ہے مسلمان قوم کا تعلق کسی علاقے کے ساتھ نہیں ہوتی ہے حج پہ کیا درس دیا جاتا ہے ہمیں پریکٹیکل جو ہمارے لیے سبق ہے حج میں وہ کیا ہے کہاں افریقہ کا موٹے موٹے آنکھوں ہونٹوں والا اور گنگریالے بالوں والا اور کہاں بوسنیا اور یورپ کا مسلمان اور کہاں وہ ملیشیا اور انڈونیشیا کے چھوٹے چھوٹے کاد والے کہاں میاں والی کے اور سوڈان کے لمبے لمبے کاد والے سارے ایک ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے کیا سبق ملتا ہے ایک لباس ایک رب ایک میدان میں اکٹھے ہاتھ اٹھے ہوئے مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارے اپنی ٹیرٹوریل آئیڈینٹی کو مت اجاگر کرو ان عمل مینون جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ تمہارا بھائی ہے مت یہ کہو کہ عراقی پہ سے ہو رہا ہے تو کوئی بات نہیں عراقی پہ ہو رہا ہے وہ عراقی نہیں یہ لکیریں انگریزوں نے ماری اس نے بانٹ دیا ورنہ آل مومن ماسل مومن مومن کی مثال ایسے کہ واحد ایک جسد کے انگوٹھے کو تکلیف ہوتی ہے آنکھ جاگ رہی ہوتی ہے یہ نہیں کہتے انگوٹھے کو تکلیف ہو رہی ہے میں تو سو جاؤں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک عضو کو تکلیف ہوتی ہے آگو بنوا ہے اس کے بدن میں ایک پارٹ کو تکلیف ہوتی ہے اور پورا بدن جاگ کر بے سہارے اور ٹیمپریچر کے ساتھ اس کی مدد کرتا ہے بخار پورے بدن کو چڑھاؤ جیسے کہا کہ خنجر چلے کسی پہ تڑپتے ہیں ہم امیر دنیا میں کہیں بھی سے تم ہو مسلمان پر دنیا کے دوسرے کونے میں رہنے والا مسلمان اس سے غافل نہیں رہ تم چاہتے ہو کہ مسلمانوں کے اندر ملیٹینسی ختم ہو جائے یہ بندوق رکھ دیں تو مسلمانوں پر ظلم کرنا بند کرو یہ ظلم دنیا کے کسی کونے میں کرو گے چینیا میں کرو گے تو مائیں مجاہد پاکستان میں پیدا کرنا شروع کر دیں ہندوستان میں ستم ہوا تھا ایک عورت پر تو عربستان سے گیا تھا محمد بن کا ظلم بند کرو ملیٹینسی ختم ہو جائے گی ظلم کرتے رہو گے آگ لگاتے رہو گے تو فائر برگیڈ کی تو آوازیں آتی رہیں گی نا پھر تو آگ لگانا بند کرو فائر برگیڈ والے گاڑیاں کھڑی کر گا دیں دو کام نہیں ہو سکتے تم دنیا کے ہر خطے میں مسلمانوں کو پیسنا شروع کر دو اور کہو یہ کیوں بولتا ہے یہ بھائی ہے اس کا جو کہتا تم ماما لگ رہے ہم ماما نہیں ہم بھائی ہیں ان کے ماما بعد میں ہوتا ہے تم ستم کر کے افغانستان میں ہم گئے ہم لڑے تمہیں ہے اصلہ تم آ کے ہمارے یہاں ڈمپ کرتے رہے ہوجڑی کیمپ میں اس وقت تمہیں کوئی ٹیررزم نظر نہیں آیا کوئی ملیٹینسی نظر نہیں آئی وہ بھی تو دوسرا ملک تھا لیکن وہاں چکے تمہارے دشمن کو ہم مار رہے ہیں اب ہم اپنے دشمن کو مار رہے ہیں تو تمہیں کیونکہ وہ تمہارا دوست بن گیا ہے اس لیے تمہیں تکلیف نہ ہوتی لیکن ہم وہی وہ کون جنہوں نے رشیا کو پاس پاس کیا ہے ہم وہی کون وہ کہا نا اقبال نے آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے وہ چیزیں اب بھی موجود ہے رشیا کی جگہ دیا اولاد ابراہیم موجود آگ ہے اولاد ابراہیم ہے ہمارا ابا جلا نا آگ میں ہمیں کوئی یہ نہ سمجھا تمہارا یہ نقصان ہو جائے کون ہمارے ابا نے نہیں سوچا تو بے خطر کود پڑا آج سے نمرود میں آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود امتحان لینا ہے ہمارا تم نے ظلم بند اسمت عصمت دریا بند کرو ریپس مسلمان عورتوں کے بند کرو ہم بھی مساجد میں بند ہو جائیں پھر ہم مسجدوں تک محدود ہو جائیں گے کرو گے تو ہر مسجد مسجد نبوی کا نقشہ پیش کرے گی جس طرح مسجد نبوی سے ہر مہینے ایک جماعت نکلتی تھی تلواریں لیے ہوئے ہر مسجد سے نکلتی تباہی ہے مشرقوں کے لیے اللہ زی نا تو نہ جو زکوۃ نہیں دیتے شرک کر کے اللہ کا حق مار دیتے زکوات نہ دے کے بندوں کا حق مار دیتے حقوق العباد بھی اور حقوق اللہ بھی آخرتم کافر اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ آخرت کے کافر ہیں آخرت کے منکر کر جب آدمی کو تسلی ہو کے دینے سے کچھ ملے گا تو آدمی فورن ملینز انویسٹ کر دیتا ہے اور جب وہ دیکھتا ہے کہ یہاں کچھ نہیں ملتا اور آخرت پتہ نہیں ہو آئے گی بھائی صرف مولوی صاحب گولی دے رہے ہیں تو پھر کبھی دے دیتا ہے کبھی روک لیتا ہے ان اللہ بے شکمان لائے اور انہوں نے عمل کیے سالے لاہم آجر ممنون ان کے لیے وہ اجر ہے جو نہ ختم ہونے والا دنیا میں جو بھی آپ کو کوئی اجرت دے بھی دے ختم ہو جاتی پہلی تاریخ تنخواہ مل جاتی ہے بعض دفعہ ستائیس اٹھائیس تاریخ کو بھی پہنچ جاتی لیکن پچیس تاریخ ختم ہوئی ہوتی ہے پھر اگلے دو تین دن ملواری کے پاس ادھار چڑھ رہا ہوتا ہے ختم ہو جاتا ہے کام کا معاوضہ ملتا ہے دنیا میں تمہیں جو بھی ملتا ہے جو بھی سلا ملتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے رب جو تمہیں دے گا وہ کبھی ختم نہیں ایک بات دوسری من سے بنے ممنون وہ بدلہ تمہیں دے گا جس پر اللہ احسان بھی نہیں جتلائے گا یعنی جب بندے کو اللہ تعالی کہے گا جزاء ام بما كانوا يعملون یہ تمہارے عملوں کا بندہ کہے گا اللہ تیرا کرم ہے تیری مہربانی الحمدللہ الذی ھدانا لہذا و ما کنا لنهتدی لولا ان ھدانا اللہ بندہ کہے گا لا میں کچھ بھی نہیں ہے تیرا اللہ کہے گا وہ تیری محنت ہے جزاء ام بما كانوا يعملون یہ تیرے اعمالوں کا صلہ ہے تو کرتا رہے میں نے سمیٹ سمیٹ کے رکھی ہے یہ لو تو وہاں کوئی احسان نہیں جتلایا جائے گا ان سے کہو کہ کیا تم کفر کرتے ہو اس ہستی کا جب بھی کسی چیز کا انکار کرتا ہے تو یہ سمجھ کے کرتا ہے کہ وہ یہ کیسے کر سکتا ہے یار اس کی استطاعت پہ اعتراض ہوتا ہے کسی کو یہاں سے اکا ہوئے گزر کے گئے گا یہ رائے کنجے ہو سکتا ہے پاری کوئی نہیں اس کے توڑ کیسے اسے کہو جی مکھی اڑ کے گئی ہے تو اس سے کوئی اعتراض نہیں معمولی سر مچھر اڑ کے گیا یار وہ کبھی اعتراض نہیں اور یار بندہ اڑ دیا گیا تو یار ایک سکے آپ اعتراض کس پہ ہے کہ بندے کے پر کوئی نہیں ہے استطاعت نہیں ہے تمہیں اللہ تعالی کے کام کرنے پر اعتراض کیا ہے نیچے کیوں جاتے ہو اور جی تو آپ کی گائے گم ہو جائے تو آپ تھانے جائیں گے یا پرائم منسٹر کے پاس چلے جائیں گے پہلے تو ایف آئی آر درج ہے یہ تھانے کھولے ہوئے یہ مثال ہے اور رب کو بھی تم نے پرائم منسٹر کی طرح سمجھا جسے پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا جو بھی نیچے سے لکھ کر بھیج دو سائن کر دیتا ہے یا تو آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے تو نے کس نظر سے کس کو دیکھا ہے تو یہ بھی پتا چل جاتا ہے تو اس کو تھانے دار کے ذریعے بتائے گا تمہیں اس ہستی پر اس ہستی کے سارے کام کرنے پر اطراز کیا ہے اَا اِنَّكُمْ لَتَقْفُرُونَ بِاللَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ جس نے زمین کو دو دنوں میں بنا دی وَتَجْعَلُونَ لَهُ وَنْدَادَ اور تم اس کے ندھ اس کے ایسوسیٹ اس کے مددگار بناتے ہو یہ بتاؤ جب اس نے یہ کائنات بنائی تھی تو کس کو پکارا تھی؟ پوری کائنات اکیلے بنا لی ہو. تو آگے جب اس کی ڈیکوریشن ہو رہی تھی تو پھر کسی کو بلایا ہوگا یہ کام اس نے کہا وہ لم یا بے خل اور تھکا بھی نہیں ہے بنانے میں بالکل تھکاوٹ نہیں ہوئی ہے ہو. کیوں آگے اللہ تعالی نے بتایا میں کام نہیں کرتا میں صرف کہہ دیتا اذا نہ ان نقول اچھائی انکون فیاکون جب ہم کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو ہم اس چیز کو کہتے ہیں کہ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے ہم فیکٹریاں کوئی نہیں لگاتے کہ تھکے تم اس کا ند چن رہے ہو جب اس نے یہاں بنانے میں کسی کو ند نہیں بنایا تو چلانے میں ند کیوں بنائے گا زمین و آسمان کائنات ستارے جہاں جہاں رکھنے رکھے ان کے اندر جو کچھ ہے وہ رکھ دیا ہے بغیر کسی مدد کے اور اب باقی کچھ ٹھیکے پر دے دے گا آگے وہ سب کنٹریکٹ ظاہل کا رب العالمین یہ ہے رب العالمین تم نے کیا سمجھا ہے پرائم منسٹر ما قدر اللہ حق کا قدرے تم نے اس کی قدر نہیں بہت نیچے آ کے ناپا اس کو اس کے لنگر اس کے اوپر رکھ دی پہاڑ زمین کی رفتار اور اس کی جو روٹیشن ہے خاص انداز میں یہ پہاڑ اس کو کنٹرول کرتے آپ کو پتا ویل بیلنسنگ جب ہوتی ہے تو وہ چھوٹی سی ایک لگاتے ہیں کلی سی لوہے کی لگاتے تو ویل بالکل صحیح سیدھا چلنا شروع ہو جاتا گاڑی ببلنگ ختم کر دیتی چھوٹا سا ہوتا ہے اتنے بڑے ویل پر چھوٹا سا ہوتا ہے وہ اور پانچ گرام کا ہوتا ہے یا کچھ ایسا اور پورے ویل کا کتنا وزن ہوتا ہے اس کی ببلنگ ٹھیک کر دیتا ہے وزن ادھر سے وہ نکال کے اور نیا بھی نہیں لگاتا بس ادھر سے اکھاڑتا ہے رینچ کے ساتھ ادھر ٹھوک دیتا بس ویل بیلنسنگ ہو گئی نا اللہ تعالی نے یہ ویل بیلنسنگ کی ہوئی ہے جہاں جہاں پہاڑ رکھے نا اگر کیٹو یہاں ہوتا نا ہم کہتے ہیں یہاں پہاڑ کیوں نہیں ہے یار اور پہاڑ یہاں کے ہوتا تو پتا نہیں زمین کس طرح الٹی گھوم رہی ہوتی ببلنگ کر رہی جہاں رکھا اس نے وہاں اس نے ویل بیلنسنگ کیا کہ یہاں کے ٹو کو کھڑا کرو تاکہ زمین اپنی روٹیشن اس طریقے سے کرے اس کو اللہ نے نام دیا لنگر کا آپ کو پتا ہے جہاز کو ڈولنے سے بچانے کے لیے اور تاکہ وہ ٹوٹ کر لہروں کے اسپرد نہ ہو جائے لنگر ڈالا جاتا ہے روایتی لنگر کو کہ وہ بارہ کفی اور اس میں برکت رکھ دی اللہ تعالیٰ نہیں یعنی وہی چیز پوری ہوتی رہے گی جب تمہیں ضرورت ہوگی ایریل جب بند ہوتا ہے بند ہوتا ہے پتا چلتا ہے ہی کوئی نہیں اور جب نکلنا شروع ہوتا ہے اندر سے نکلتا ہے نا اللہ تعالیٰ نے کائنات میں ہم نے کہا جی مر جائیں گے بھوکے ہو جائیں گے فلاں ہو جائے گا ڈنگ ہو جائے گا پبلک زیادہ ہو جائے گی کہاں سے کھائیں گے سہولتیں کم ہو جائیں گی یہ کہاں سے نکل رہی ہیں زمین سے ہی نکل رہی ہیں یا مریخ سے یہ جہاز بار کے لے کے آتے ہیں اتنی آبادی کو جو چیز مل رہی ہے کہاں سے نکل... اسی زمین سے سال میں ایک فصل دیتی تھی پھر دو دینے لگی پھر چار پھر اب چھ دے رہی ہے کہاں سے دے رہی ہے اسی میں اللہ تعالی نے رکھا ہوا تھا پیٹرول نکل آیا انہوں نے بنایا ہے نہیں انوینٹ کیا نہیں ڈسکور کیا بھی. اس طرح اور تھا بہت ساری چیزیں مسئلہ یہ کہ یہ جو لوگ بھوکے مر رہے ہیں کیوں مر رہے آبادی زیادہ ہو گئی اس لیے بھوکے مر رہے ہیں؟ نہیں اس لیے بھوکے مرنے کے تقسیم انصاف کے ساتھ نہیں ہو رہی ہے نظام عدل و قسط کوئی نہیں ہے ایک امیر تو اس کی بھینس بھی زیور پہن کے یعنی بیٹی کو جو اس نے بھینس دی ہے اس بھینس کو بھی اس نے سونے کے کڑے ڈال کے بھیجا ہے بیٹی کو تو ڈالے ہی ڈالے ہوں گے نا آپ اندازہ کر لیں بیٹی کو کیا ڈالا ہوگا بیٹی کو جو بھینس دیا جیز میں اس بھینس کے چاروں پاؤں میں کڑے اتنے اتنے موٹے ڈال کے اور دوسری طرف سر سفید ہو رہا ہے چند ہزار نہیں ہے بچی رخصت کرنے کے یہ بے انصافی کہاں ہے ملک اندر آپ دیکھیں وہ جو مڈل کلاس کی سفید پوش طبقہ ختم ہو گیا وہ باقی دبئی آ گیا اب تو وہاں یا تو نرے ہی غریب ہے یا نرے ہی امیر ہے امیروں کو دیکھو تو تجب ہوتا ہے یار ہم لوگ تو منہ کالا کر رہے ہیں پیسہ تو ان لوگوں کے پاس ہی. ہمارے پاس تو دو مہینے کی چھٹی کا خرچہ نہیں ہوتا رنگ برنگے موبائل پکڑے ہوئے جناب والے ہم ڈرتے ڈرتے ایک دو جوڑے وہاں سے لے کے آتے ہیں وہاں کپڑا لینا جو ہے وہ ہمارے بس کی بات نہیں رہ گئی امیر ہے تو امیر تر ہو گیا ہے. اور ادھر غریب غریب تر ہو پس کے رہ گیا کی وجہ یہی بات آبادی کے بڑھنے کی نہیں بات یہ ہے کہ یہ جو کلاٹس بن گئے ہیں نا دولت کے یہ گھل جائیں یہ پہنچ روٹیشن اور خون غریبوں تک لے لا یقین دولت ہم بہ نا لگ من کم. یہ نظام میں نے اس لیے بنایا کہ دولت تمہارے دولت مندوں ہی کے پاس جا کے اکٹھی نہ ہو جائے یہ نیچے آئے اور نیچے سے اوپر تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے بارہ کا قیامت قیامت جتنے انسانوں کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں رکھ دیا اور یہ زمین ان کو ان کا وقت آئے گا تو دے گی بندے مارنے کی ضرورت نہیں ہے یہ ان کی سوچ ہے کتنے بندے مار دو کسی کو یہ کہنا گیا کہ تمہارے پاس اگر چار روٹیاں ہیں تو تم دو بچے مار دو اور دو کو دو دو روٹیاں دے دو نا چاروں ایک ایک نہ کھائیں بلکہ تم دو بچے مار دو اور دو کو دو دو روٹیاں دو تم امیر ہو جاؤ گے تو یہ کہنا چاہتے اور اپنے یہاں کا اسٹاک اتنے ہم دیں سمندر میں ڈالتے ہیں مکھن سمندر میں پھینکتے ہیں گرین سمندر میں پھینکتے ٹنوں کے حساب اور وہ ٹن بھی ہزاروں ٹن میں تاکہ دنیا کے اندر مارکیٹ برابر رہے اگر وہ مال مارکیٹ میں آ جائے تو قیمتیں کم نہیں ہو جائیں گی اس کے کسان کو خطرہ ہو جائے گا اس کا کسان دیوالیہ ہو جائے گا اس لیے وہ تھاری خرید کے پھینک دیتا ہے سمندر کے اندر اتنا ہم درد ہے تمہارا اور کبھی رحم آ جائے تو این جی اوز کے ذریعے تقسیم کر دیتا ہے سمالیہ میں ادھر ادھر اور اس کے ساتھ عقیدہ خراب کرتا ہے ایک ہاتھ میں آٹا دوسرے میں بائبل ہوتی اتنا ہم درد بارہ کافی ہے اس میں برکت رکھی وقوت اور اندازے سے اس کے اندر اس کی قوتیں رکھ دی قوت، رزق ہر چیز جو کھاتی ہے اس کو اس کا رزق ملتا ہے اس پہ انشاءاللہ شاء اللہ جو میں تفصیل سے بات ہوگی واخبا وانا الحمدللہ رب اللہ